جا کے ڈھونڈا تلاش کیا اویس او میں نامر ملے حضور کا سلام کہا بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے ہاں بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے تو حضرت اویس او کرنی نے بات کے رخ کو بدلا کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا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 میرا بیٹا یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے اپنا وصال کر دے حضرت یزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے رہے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے تو ماں کی دعا میں اللہ کی رضا ہے ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے